اعزب من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامم الكتاب من الله العزيز الحکیم ما خلقنا السماوات ولادا وما بينهما الا بالحق و اجلّم والذين كفروا عما انذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظل ممن يدعو من دون الله من يستجيب له إلى يوم القيامة وہم عن دو اہم غافل و اذا خشرن ناس و کان و لہم ان کافرین مقصد سور احقاف کا دعوے پر وارد ہونے والی گیارہویں شبے کا جواب ہے سورہ حامیم مومن میں جو اصل دعویٰ ذکر کیا گیا تھا اور پھر اسی دعوے پر وارد ہونے والے شبہات یہ ان آئندہ صورتوں میں ذکر کیے گئے سورہ حامیم سجدہ میں چار شبہات اور اعتراضات شعرا میں تین شبہات اور اعتراضات زخرف میں آٹھواں شبہ کہ یہ سفارش کرتے ہیں آیت نمبر 86 میں اس کا جواب دیا گیا دخان میں اس شعبے کا جواب دیا گیا کہ شاید کہ وہ سنیں تو اس کا جواب آیت نمبر 6 میں دیا گیا ان نحو ہوا سمیع العالم سورہ جاسیہ میں کہ ہمارا دین پرانا ہے اور ہم پرانے دین کے تابع ہیں اور تم نئے دین کے دعوے دار ہو اس کا جواب دیا آیت نمبر اٹھارہ میں سم اجالنا کالا شری آتم من العمری فتبہ سورہ حامیم احقاف میں گیارہواں شبہ ہے اور یہ آخری شبہ ہے ان شبہات میں سے وہ یہ کہ ہم جنہیں پکارتے ہیں یہ تو یہ نجات دیتے ہیں اور ان کے پہلو میں نجات ہے ہم انہیں اس لیے پکارتے ہیں کہ آڑے وقت میں ہمارے کام آئیں اور یہ ہماری دادرسی کریں اس کا جواب آیت نمبر 28 میں دیا جا رہا ہے کہ قوم عاد نے یہ الحہا کو اسی عقیدے پر بنا رکھا تھا کہ یہ آڑے وقت میں اور مصیبت کے وقت میں ہمارے کام آئیں گے فلولہ نسر الدین تخزو مندون اللہ قربان علیہ کیوں آڑے وقت میں ان کے یہ آلحہ ان کے کام نہیں آئے بلکہ وہ تباہ اور ہلاک ہو گئے سورہ اخقاف میں گیارہواں شبہ یہ ذکر کیا جاتا ہے اور ساتھ میں سورہ احقاف یہ حوامیم کا خلاصہ بھی ہے یہی وجہ ہے کہ صورت میں وہی مضامین جو گزشتہ صورتوں میں ذکر کیے گئے یہاں پر اس کی تلخیز وہ بیان کی جاتی ہے حامیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو تنزیل الکتاب یہ اتارنا اس کتاب کا اور الکتاب میں الفلام آحد کا ہے مراد قرآن کریم ہے اور تنزیل میں اشارہ قرآن کے تدریجی نزول کی طرف ہے کہ قرآن یہ ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں کیا گیا بلکہ رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نازل کیا گیا ہے تنزیل الکتاب مناہ العزیز الحکیم اتارنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے کہ جو غالب ہے جو اسے نہیں مانتا اس پر غالب ہے الحکیم اور بڑی حکمت والا ہے یہ العزیز میں یہ قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ غالب ذات کی طرف سے کتاب ہے اور اللہ نے اس کتاب کو بھیجا ہے کہ اس میں کسی نے دراندازی نہیں کی کیونکہ وہ عزیز ہے اور الحکیم میں یہ اللہ کے علم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ذات وہ حکیم ذات ہے اور اس نے اس میں جو احکام بھیجے ہیں تو وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ حکمت سے خالی نہیں ہے ماخلق نہ سماوات ولادہ ہم نے پیدا نہیں کیا آسمانوں کو ولادہ اور زمین کو و مابع اور وہ جو ان کے درمیان ہے اللہ بالحق مگر یہ حق کے اظہار کے لیے زمین اور آسمان کی یہ پیدائش یہ ایک مقصد کے تحت ہوئی ہے واجل مسمہ اور مقرر وقت کے لیے یہ زمین اور آسمان یہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیے ہیں پیدا کیے گئے ہیں وماخلق الجنََََََََََ الس اللہ علیہ اور دوسری جانب یہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیے گئے ہیں مطلب یہ کہ یہ ہمیشہ نہیں ہوں گے اور اس کے بعد یہ فنا ہو جائیں گے اور یہ اس حال میں نہیں رہیں گے مقصد یہ کہ ان کا بھی ایک حتمی وقت ہے اب تخویف دیا جا رہا ہے والذین کفروا عامہ انذروا معرضون اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اس سے انذروا ذرو انذروا کہ جنہوں نے انکار کیا اس سے كہ يہ لوگ ڈرائے گئے کہ یہ لوگ ڈرائے گئے اس کے ذریعے معرضون ہمیشہ ايراض کرنے والے ہیں یعنی قرآن کے ذریعے یہ لوگ ڈرائے جاتے ہیں یا جس بات سے یہ لوگ ڈرائے جاتے ہیں تو یہ اسی سے ايراض کرتے ہیں اور یہ اسی سے منہ پھیرنے والے ہیں گزشتہ صورتوں میں یہ قرآن مجید نے اپنے دعوے پر دلائل بھی ذکر کیے اور ساتھ میں اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات کے جوابات دیے اب یہاں پہ دلیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید نے تو اپنے دعوے پر دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ دلائل وحیہ حلف اور طرح طرح کے انداز اپنائے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تم لوگ جو شرک کرتے ہو تمہارے پاس شرک پر کون سی دلیل ہے دلیل عقلی ہے نقلی ہے وہی ہے تو پیش کرو تو مطالبہ دلیل قل کہہ دیجئے پیغمبر ارائے تم خبر دے دو ماں اس کی تدعون من دون مندون اور یہی ان صورتوں کا دعویٰ تھا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں کہہ دیجئے پیغمبر خبر دے دو مجھے اس اس کی کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر ارونی دکھاؤ مجھے مادا خلقو من العرد کہ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے من العرد زمین سے تم یہ بتاؤ کہ شیخ عبدالقادر جیلانی جسے تم غوث العظم کہتے ہو اس نے کوئی درخت پیدا کیا ہے زمین سے کوئی درخت وہ پیدا کیا ہے اسی طرح جن باباؤں کو تم پکارتے ہو انہوں نے کوئی پودا پیدا کیا ہے کوئی کلی وہ نکالی ہے کوئی پول انہوں نے نکالا ہے ارونی ماذا خلقو من الر دکھاؤ مجھے کہ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے من ارد زمین سے یہ آج کل سائنس دان وہ اس اعتبار سے سائنس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ سائنس یہ آج کلوننگ کے ذریعے وہ انسانوں کو اسی طرح جانوروں کو وہ پیدا کر رہے ہیں کلون پیدا کر رہے ہیں یہ جی تو سائنسدان انہی سیلز سے کلون پیدا کر سکتے ہیں مثلا یہ جی سائنسی طریقے سے وہ ایک ماحول سیل کو وہ دیتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر سیل ڈویژن وہ کرتے ہیں ایک ماحول فراہم کرتے ہیں مہیا کرتے ہیں اور اسی ذریعے سے وہ بیڑ بکریوں کو پیدا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک مردے سے سیل لے لیں اور چلیں اس سے آپ اس کا کلون پیدا کریں یا اسی طرح ایک مردہ بکری ہو ایک مردہ جانور ہو کہ جو پہلے حلال تھا لیکن اب اس سے روح نکل چکی ہے چلیں آپ اس سے ایک سیل لے لیں کہ جو ایک مردہ جانور کا سیل ہو اور پھر اس میں کلوننگ کریں ہرگز نہیں کر سکتے بلکہ یہ انہی سیل میں اسی میں سیل ڈویژن وہ کر سکتے ہیں کہ جو ایک زندہ جانور سے وہ چیز وہ لی گئی ہو قرآن کہتا ہے ارونی مادہ خلق من الردے دکھاؤ مجھے کہ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے من الرد زمین سے کیا پیدا کیا ہے وہ کسی چیز کے خالق ہیں امل شرکن فماوات اور اس میں دلیل عقلی کا مطالبہ ہے ارونی مادا خلق من الر دکھاؤ مجھے کہ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں کوئی عقلی دلیل بتاؤ ام لہم شرکن ف السماوات یا ان عالح کے لیے شرکن حصہ داری ہے فی السماوات آسمانوں میں کیا انہیں اللہ نے حصہ دار بنایا ہے کہ چلو تمہیں حصہ داری دی ہے اور بعض کام تم کرو کائنات کے یا ان کی کوئی حصہ داری ہے ایتونی بے کتاب من قبل اس میں دلیل وہی کی طرف اشارہ ہے پہلے ارونی خلقو من الارض کوئی دلیل عقلی بتاؤ اب ایتونی بے کتاب من قبل اس کے ذریعے دلیل وہی کی طرف اشارہ ہے لاؤ میرے پاس کوئی کتاب من قبل اس قرآن سے پہلے اس قرآن سے پہلے کوئی آسمانی کتاب بتاؤ تورات بتاؤ انجیل بتاؤ زبور بتاؤ کوئی صحیفہ بتاؤ کوئی آسمانی کتاب کہ جس میں اللہ نے یہ وحی بھیجی ہو کہ یہ پکار کے لائق ہیں دلیل وحی کا مطالبہ بھی کیا گیا اب تیسری چیز دلیل نقلی کا مطالبہ او اثارت من علم یا علم کی کوئی منقول بات او اثارت من علم یا کوئی اثر من علم علم کا یعنی علم کی کوئی منقول بات وہ بتا دو اثارا یہ اثرت الحدیث کہتے ہیں کسی بات کو نقل کرنا روایت کرنا یہ اثارت من علم یا کوئی علم کی نقل کی گئی بات وہ لے آؤ میرے سامنے وہ پیش کرو یعنی کوئی منقول بات پیش کرو کہ کسی پیغمبر نے یہ کہا ہو کسی پر پرس نے یہ کہا ہو کہ فلان یہ پکار کے لائق ہے علم کی کوئی منقول بات وہ بتا دو وہ لے آؤ تینوں قسم کے دلائل کا مطالبہ یہ کیا گیا انکن تم صادقین اگر ہو تم سچے اب جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ بڑے گمراہ ہونا تو اب یہاں پہ زجر وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من استفہام ہے اور استفہام انکار کا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور کون بڑا گمراہ ہے اس سے یعنی کوئی بڑا گمراہ نہیں لا اضلو اور کون بڑا گمراہ ہے یعنی اس سے بڑا گمراہ نہیں ممن اس سے يدعو من دون اللہ کہ جو پکارتا ہے اللہ کے بغیر لا لا یہ تجیبو یہ یہ مفرول بھی ہی ہے یلو کے لیے یعنی جو مشرک پکارتا ہے من اس بابا کو لا یستیب لہو کہ جو قبول نہیں کر سکتا لہو اس مشرک کی فریاد علاومل قیامتی قیامت کے دن تک یہ مشرق اگر بابا کے قبر کے سرحانے قیامت تک کھڑا ہو اور وہ بابا سے اپنی حاجت مانگ رہا ہو تو قیامت تک وہ بابا اس کی داد رسی نہیں کر سکتا فریاد رسی نہیں کر سکتا وہ دو آہم غافلون اور وہ آلحا اند آہم ان مشرقین کی پکار سے غافلون بے خبر ہیں اور بڑے دڑلے سے کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں تو قرآن کے اس جملے کا کیا مطلب وہ غافل اور وہ آل ان مشرکین کے ان کی پکار سے غافلون بے خبر ہیں وہ ان کی فریاد نہیں سنتے کوئی ایک دلیل تو نہیں ہے کہ بندہ پیش کرے یہ کتنے دلائل ہیں مردوں کے نہ سننے پر وہ اضاف شرن و ادا چرن سو کانحم آدا ان اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ قیامت میں کانو لہم آدا قانو میں جو ضمیر ہے, ہے اسم کا تو اس سے مراد یہی آلیہ اور لہم میں ضمیر ان مشرقین کو اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ قیامت میں کانو لہم آدا ان تو ہوں گے یہ آلحہ اور یہ بابا لہم ان مشرکین کے اعدا ان دشمن بروز قیامت وہی پیر بابا اور وہی شیخ عبد القادر جیلانی ان مشرقین کا دشمن ہوگا وہ کانوں بے کافرین اور ہوں گے وہ آلحہ بے ان مشرقین کی عبادت کا کافرین انکار کرنے والے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کمبخت کہ تم ہمیں پکارو ہماری قبر کے پاس آؤ اور اسے شرک کا اڈا بنا دو ہم نے کب کہا تھا اور وہ ان مشرقین کی تکزیب کریں گے اور انہیں جٹلائیں گے حامیم اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو تنزیل الکتاب میں اللہ العزیز الحکیم اتارنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے کہ جو غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے ہم نے پیدا نہیں کی آسمانوں کو ول اور زمین کو اور وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے اللہ بالحق کی مگر حق کے اظہار کے لیے واجل مسمہ اور ایک وقت مقررہ کے لیے اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا قرآن سے توحید سے اما ان اس کتاب سے ان کہ کے جس سے کے ذریعے وہ ڈرائے گئے معرضون اعراض کرنے والے ہیں یا جس بات سے وہ ڈرائے گئے یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں قل کہہ دیجئے پیغمبر آرائے تم خبر دے دو مجھے ان کی کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر دکھاؤ مجھے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین سے یا ان کے لیے آصہ داری ہے آسمانوں میں لے آؤ میرے پاس کوئی الہامی کتاب من قبل لہٰذا اس قرآن سے پہلے یا کوئی علم کی منقول بات علم کی کوئی نقل کی گئی بات وہ لے آؤ اگر ہو تم سچے اپنے دعوے میں اور کون بڑا گمراہ ہے اس سے کہ جو پکارتا ہے اللہ کے بغیر اسے کہ جو قبول نہیں کر سکتا لہو اس مشرک کی فریاد علاقیامتی قیامت کے دن تک اور ہوں گے وہ آلحا ان مشرقین کی پکار سے اور ہیں یہ آلحہ ان مشرقین کی پکار سے بے خبر غافل اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ قیامت میں تو ہوں گے وہ بابا لہم ان مشرقین کے لیے اعداء دشمن اور ہوں گے وہ ان کی بندگی کا انکار کرنے والے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین